ادا کرنی ہے ان صورتوں سے ادا کرنے کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی فضیلتیں ادا کرے گا یا آپ کو یہ ملے گا یا یہ ملے گا یا یہ ادا کیا جائے گا یہ اس سے خلافی ہوگی تو ان کی کوئی اتھینٹسٹی ہے مطلب کوئی وہاں پہ کوئی حقیقت موجود ہے دیکھیں یہ اس قسم کے اعمال جو کسی اتھینٹک کتاب سے ہماری نظر سے تو نہیں گزرے البتہ اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک کو تعالیٰ سے حسن زب رکھتے ہوئے اگر کوئی ان اعمال کو بجا لائے تو اس میں کوئی گرفت والی اور پکڑ والی بات نہیں اچھا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اجتماع کی طرف جاتے ہیں جکرو ناد کی محافل کی طرف جاتے ہیں جہاں پر اجتماعی دعا ہوا کرتی ہے دے دے تو اس طرح سے جو ہے وہ اجتماعی دعا کی طرف جانا یا اجتماع کی طرف جانا یا ذکر ناد کی محفل کی طرف جانا وہ کیا ہے گا تم بہت باعث ہے بہت اجر کا باعث ہے حدیش کریما میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین و آسمان کے درمیان میں گردش کرتے ہیں جہاں پر ذکر کی محفل ہوتی ہے اس کو آگے ڈھانپ لیتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو دریافت فرماتا ہے بس آخر میں یہ فرماتا ربد کریب کہ میں نے رشتے جاؤ ان سب کو بخش دیا فریش کرتے ہیں رب کریب ان میں تو ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ عہادت کے لیے کسی کام سے آیا کام سے جلس ہوں ایسی قوم ہے ان والا بھی ہے تمام کے تمام جو ہے بخش جائیں گے علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیسے ہیں جنید بھائی جی بہت اچھا ہوں ماشاءاللہ ٹھیک اللہ کا کرم میں یہاں پہ مہذبان کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں مہمان کو خوش آمدید کہیے آپ مہمان کو بھی جانا چاہتی ہوں السلام علیکم وعلیکم السّلام صاحب کو بھی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے آپ کو بھی صاحب کو میں نے خاص کی بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں بالکل قسمت ہوتی ہیں جو جن کا نکاح مدینہ شرف میں ہوتا ہے جی بے شک بے شک بے شک اور مجھے دو کوشچن پوچھنے ہیں یہ کہ مجھے ہمیں یعنی کہ جب کا دیکھی آدمی ہمیں کس طرح گناہ معاف کرنے کس طرح گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے اور مجھے یہ کہنا کہ میرے ابو کو پہت ہوئے ہوئے دو مہینے ہو چکے ہیں لیکن دیکھ کو تو سلی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کی اوڑ کے لیے کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے اللہ تبارک کو تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے ان کو جنت الفردوس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا صطا کرے ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو شب قدر ہے یہ بڑی ہی افضل ترین رات ہے اور اس کی افضلیت کو اس کی اہمیت کو اس کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس رات کے بارے میں پڑھیں اس کو جاننے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر انعام کیا ہے یہ وہ انعام ہے ناظرین کہ جس کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو سمجھ کے جو دائرے ہیں اس کے اندر محدود نہیں کر سکتا مفقود نہیں کر سکتا ذرا سوچے تو صحیح ناظرین کہ جس رات کی فضیت یہ ہو کہ ایک ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر اس رات کی عبادت کو قرار دیا کہ جہاں تراسی برف اور چار مہینے ایک ہزار جو مہینے اس کی عبادت بنتی ہے تو ناظرین ذرا سوچیں کہ اس بڑا اور کرم کیا ہوگا بہرحال آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر بار۔ جی گزرات ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال شب قدر کے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے شامل ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھی آپ کی آواز ہلکی آ رہی ہے حضور آپ کی آواز بالکل درست آ رہی ہے کون سا اور کہاں سے فرما رہے ہیں میں حسن بات کر رہا ہوں جوہر کمپلیکس جناب مجھے تو ایک تو مفتی صاحب سے دو سوال پوچھنے تھے ایک تو یہ کہ تراوی میں اصل میں میری دو تین تراویاں نکل گئی تھی ٹھیک ہے تو اب اس کو میں کس طرح پورا کروں مطلب پورا قرآن میرا ہو جائے اور دوسرا کہ آج کی مطلب جو رات ہے اس کو جس میں اصل میں ہمارا سلاد و تصویر کے مطلب جماعت ہوتی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے کہ بہ نسبت اکیلے پڑنا بالکل آپ کو بتائیں گے جناب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی آپ اس بار آپ کی جانب السلام علیکم السلام علیکم السلام السّلام علیکم وعلیکم السلام جنیب بھائی بات کر رہے ہیں جی بالکل بات کر رہا ہوں کون سا میں حنب باسی بات کر رہی ہوں کراچی سے جی فرمائیے آپ سب کو بہت بہت بہت سلام کی جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں ان کو ناخوا کو اور آپ کو آپ کے پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں ہمارے گھر والے سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کی پوری ٹیم کو میں بہت سلام کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں جن کے لوگوں کے دنوں میں جن کو بالکل ہی نہیں پتا تھا شام کے بارے میں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح کرتے رہے زندگی بھر آپ کی کون خالباً ڈراپ ہو گئی ہے آپ سے آپ کی جانب باتیں ناطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبیان کے چنوشار رو آبین کے نبی کے رج <سؤال> نبیان کے نجتا صدر کی دکار بوے اپنی دکھا دو سپن گی یہ کی بس ٹرانسمیشن اور شب قدر کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد حاضر خدمت ہے نازن آج اس ایوان گفتگو کر رہے ہیں کہ آج رات ماشاء بہت بڑی رات ہے اور ممکنہ شبِ قدر ہے عبادات کیسے کرنی چاہیے اور کس انداز سے اس کا اہتمام ہونا چاہیے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام سر آپ سے بات کروں اٹک سے جی فرمائی سر کیا حال ہے ٹھیک ہے بہت دعائیں آپ کی کوئی نہیں بس سر جناب جناب تھی جناب آپ کی بات بتلکی آ رہی ہے آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں بس سر زندگی میں اللہ پاک میں جب ایسے کام کسی کے ساتھ آمین اور میں بہت بنائی کی اپنی زندگی میں آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے بھائی ہلو میں نے اپنی پوری اتنی اردو جتنی اردو زمین پر گناہ کر سکوں بہت گناہ کیے ہیں ماں باپ سب مجھے ناراض ہوئے آپ میرے کوئی مدینہ جو بھی چیز رکھ صرف میری دعا کرے آپ نے اپنا نام کیا بتایا پٹک سے بات کریں آصف بھائی میری ایک بات سنیے گا بہت غور سے جی روایتوں میں آتا ہے جن چار افراد کے بارے میں مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے ضرور اس پہ کلام کریں گے اور میرے ایک شخص وہ ہے جو ماں کا نام ہے آج رات اس کی بخش اور اس کی مفترت نہیں ہے پہلا کام تو یہ کریں میں تو ایک بات کو جانتا ہوں کہ ماں باپ ناراض کیسے ہوتے ہیں اور کیوں کر ہوتے ہیں ارے اگر ان کو پکڑ کے جی اور یہ کہیں کہ اس وقت تک میں آپ کے قدم نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ماں باپ ایسے ہوں جو معاف نہ کریں ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گناہ پر نادم ہو رہا ہے نا یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ بس اب کرنا صرف اتنا ہے کہ دروازہ کھولے اور کھولنے کے بعد بس اس طرف جو ہے پھلان کے چلے جائیے اور پھر اللہ کے حضور بیٹھ کے دُعا کیجیے میرا ایمان ہے ان آج کی رات اللہ تعالیٰ آپ کی مفرت اور بخش ضرور کرے گا اگرچہ آپ سچ کے سے اللہ کو پکاریں گے سر ارے نہیں ایسا نہیں کہیے ایسا مت کہیے دیکھیں آصف بھائی ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہم یہ جملے کیا جاتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے ارے ہمیں کیا پتا ہم سے ناراض ہے کہ ہم سے خوش ہے آپ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں آپ یقین بس آصف بھائی میرا ایمان ہے کہ آپ گڑگڑا کے دعا کیجئے اللہ سے آج کی رات جو ہے وہ اللہ کے خون کروں گی آج کی رات جو سب کچھ ہے بس دعا کیجئے دعا کیجئے اور اسی مقصد کے تحت اس پروگرام کو کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے تمام دیکھنے والے مسلمان جہاں جہاں بیٹھے ہو کسی بھی کونے میں موجود ہوں کسی بھی ملک میں موجود ہوں بس اپنے ذہن میں ایک اپچ پیدا کریں کہ آج کی رات انشاءاللہ اللہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہو کے خوب رو رو کے خوب آنسو کو بہا بہا کر اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے مقفرت کی پروانے اس سے طرف کرنے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں آرطف صاحب کال کی صاحب آپ بی بی فاطمہ تو پاکمۃ رضی اللہ تعالی انہا کے حوالے سے فرما رہے تھے مجھے سوال آیا تھا کہ میں کھڑے ہو کے یعنی قیام نہیں کر سکتی عبادت کی اور بیٹھ کے عبادت کر سکتی ہوں کمزور لوگوں کا کیا بنے گا جو پورے رات قیام نہیں کر سکتے تو سرکار دالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تھوڑی سی دیر بھی اللہ کے بارگاہ میں دعا کر لیں تو میرے ان کا تھوڑی سی دیر بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سارے رمضان میں قیام کرنے سے بہتر ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ تو ان کی بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ کیا فرمائی پھر ایک کوشچن ہمارے پاس آئے کہ تراویح میں دو تین میری تراویں رہ گئی تو کیا کروں اس کا تو نہیں ہو سکتا جو کنٹینیوس تھا تو وہ نہیں ہو سکتا اس سے نکلنا پڑتا افضل ہے تنہا تفریح تنہا پڑھنا ہے نوافل جتنے بھی ہیں وہ تنہا پڑھے زیادہ بالکل ٹھیک مزید یہ کوششن ہو گئے اچھا آپ دیکھیں یہ شب قدر کے حوالے سے جیسا کہ یہ قول رہی ہیں اور لوگ اپنے گناہوں کی تلافی بھی چاہتے ہیں اپنے بخشش و مقصد بھی چاہتے ہیں اور مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نادم ہو جاتے ہیں کچھ نادم نہیں ہو پاتے آج کی رات بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دل ابھی تک سخت ہیں اور آج کی رات سے نہیں ہو پاتے یعنی ایون یہ ہوتا ہے کہ وہ بازار بھی نہیں کرتے اور سو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو شریعت کیسے دیکھتی ہے دیکھیے یہ محرومین میں سے ہیں جو اسرات رات کی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انعام عطا فرمایا اس سے جو متمدے نہیں ہو سکے اور اللہ تبار کو اتارا خاص طور پہ ایسے لوگ جو اسرات کو محروم کر دیا جاتے ہیں ان کے اندر جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کلام کرواؤں گا آپ سے کہ ناظین وہ کو کون لوگ ہیں جو محروم کر دیے جاتے ہیں اور کیوں کر محروم کر دیے جاتے ہیں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کے کی کی آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر خدمت ہے آپ کا بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف حافظ صاحب صاحب انشاءاللہ شاء میں آپ سے اب الوداع ماہ رمضان سنیں گے بات یہ ہے وما ما قدر اور تم کیا جانوت القدر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مرغی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر کو حضرت جبرعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں سبز جھنڈے کو لے کے فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ زمین پر اترتے ہیں اور اس کے بعد اس سبز جھنڈے کو کابت اللہ پر نش کر دیتے ہیں یعنی اس پر لہرا دیتے ہیں اس کے بعد حضرت جبرعیل رویش رام کے بارے میں یہ فرمایا جاتے سو کے سو بازو ہیں جن میں سے بازو صرف اور صرف اسی رات وہ کھولا کرتے ہیں اور وہ دو بازو مشرق سے مغرب تلق پھیل جایا کرتے ہیں پھر حضرت جبرعیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے اس سے سلام مسافہ کرو نیز اس کی دعاؤں پر آمین بھی کہو چنانچہ صبح تک یہ سلسلہ مکمل طور پر جاری رہتا ہے صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم صادر فرماتے ہیں تو فرشتے ارض کرتے ہیں جبرئی علیہ السلام ذرا یہ تو بتائیے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ ول وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا مگر چار لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چار لوگ کون ہیں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور میں ناظرین ایک تو وہ شخص ہے جو عادی شرابی ہے دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کا نا فرمان ہے تیسرا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہے اور چوتھا وہ شخص ہے جو آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا ہے بات یہ ہے ناظرین کہ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے یہ وقت گزرتا رہے گا یہ سانسیں اسی انداز سے آگے بڑھتی رہیں گی یہ لمحات یہ ساٹھیں اسی انداز سے آگے بڑھتی رہیں گی گھڑیوں کی یہ کوارٹ ناظرین آگے بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مغرب کی آزان ہوگی اور اس کے بعد ہم شب قدر کی اس رات میں داخل ہو جائیں گے اس رات میں داخل ہو جائیں گے جہاں منازی پکار پکار کر کہے گا کہ ہے کوئی جو مقصد طلب کرے ہے کوئی جو بخشش طلب کرے اور تمام مسلمان کے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے گا وہ باوضو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار میں حاضر ہوں گے اور دعا کریں گے اور دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں گے اور طلب کریں گے اس کے بخش اور مغفرت کے پروانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالائن کے واسطے دیں گے انبیاء کرام کی نالین کے واسطے دیں گے اہل بہتے اثہار کے واسطے دیں گے اولیاء کرام کے واسطے دے کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں گے لیکن ناظرین وہ چار افراد بخشے نہیں جائیں گے جو شرابی ہیں جو والدین کے نافرمان فرمان ہیں جو آپس میں بغزو کینہ رکھنے والے ہیں اور جو قطع رحمی کرنے والے ہیں آج ایک بات قطاریہ کا لینا حفاظت کر لیں اپنے آپ سے اپنی ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے یہاں شب قدر سے اگر مجھے حفاظت کرنا ہے تو انشاءاللہ آج سے شراب کو میں چھوڑ دوں گا آج سے والدین کی نافرمانی کو چھوڑ دوں گا آج سے لوگوں سے فتح رحمی کرنے کو چھوڑ دوں گا اور آج سے انشاءاللہ ہر برائی کو ہر بغض کو ہر کینے کو ہر عداوت کو ہر نفرت کو اپنے دل سے نکال کر اپنے دل کو محبتوں کا گہوارہ بنا کے اللہ کے حضور حاضروں کے گناہوں کی بخش چاہوں گا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ البدا البدام فل پتے جیرو جو فل Hard time مجھے سب سما, سما, سما, سما ہو, سما ہو گیا ستیہ البدال بدا ماہر الدا البدال ماہرم کچھ بس یہی आब सब खुदा, आफिद खुदा